اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں اور تیرا رب ان کے اماؤ سے بے خبر نہ ہو